أعوذ بالله بسم الله سبحانه و تعالی شيء فنانعوذ بالله الرحمن الرحيم الف لا كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير سوره هجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں سورہ مبارکہ میں دس رکو اور ایک سو تیئیس آیاتیں ایک ہزار چھ سو کلم اور نو ہزار پانچ سو سڑسٹھ حروف ہے سرح مبارکہ کا پہلے رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے آیت نمبر چھ پر گیارہواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور پھر آیت نمبر چھ سے آگے بارہویں پارے کا ابتدا ہوتا ہے سورہ حود ان صورتوں میں سے ہیں جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے اللہ کے قہر اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناکیوں کا قیامت کے دن کے جزا اور سزا کا خاص انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آبھے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ حود نے بوڑھا کر دیا ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سرہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ تقریر کا بھی ذکر ہے یہ روایت مصنع حاکم اور ترمیزی شریف میں ہے مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف اور دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں اس سرح مبارکہ کے جو پہلے آیات ہے عالف لام را سے اس کے ابتدا ہوتی ہے یہ حروف ان حروف میں سے ہیں جن کے مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا ان کو اس کے فکر میں پڑنے سے بھی روکا گیا ہے اس لیے جو لوگ اپنے طرف سے اس کے کچھ معنی بیان کرتے ہیں جیسے کہ علی مراد اللہ لام سے مراد جبریل وغیرہ یہ مناسب نہیں ہے اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے آیات کو محکم بنایا گیا ہے لفظ محکم احکام سے بنا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظ اور معوی غلطی یا فساد کا احتمال باقینار ہے اس بنا پر آیات محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا مانوی فساد اور خلل یا ابتدار کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہے جہاں تک لوگوں کے اعتمادات پیدا کرنے کا تعلق ہے تو ایک ہے احتمال کا فینسی ہونا کسی کمی کا کسی حوالے سے اس کے اندر موجود ہونا اور دوسرا ہے کسی کا کمی کے مطالب پر پروگنڈا کرنا فساد کے مطالب پر پروگنڈا کرنا تو یہ پروم گنڈے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے متعلق غیر کرتے ہیں کفار کرتے ہیں منکرین کرتے ہیں فینفسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلامی مجید میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا حکم کوئی ایسی آیات کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس پر احتراض کی جا سکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کے آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم یعنی خیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح پچھلی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ نظور قرآن کے بعد منسوخ ہو گئی اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلے نبوت اور وہی ختم ہو گیا اس لیے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی تفصیل قرطبی میں ہے اور قرآن کے بعض آیات کا خود قرآن ہی کے ذریعے منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں ہے اگلی آیات میں اللہ تبارک نے فرمایا ہے یعنی پھر ان آیات کی تفصیل کی یہ ہے تفصیل کے اصل معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کر لینا اس لیے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے اس جگہ تفصیل آیات سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق وغیرہ کے متعلق مضامین کے آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے جدا جدا واضح انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کا شخص ہے خروف مقدعات میں سے ہے. یعنی اللہ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے کتابم یہ کتاب یعنی قرآن اخکمت آیات ہو کہ محکم ہے اس کے آیاتیں یا مستحکم ہے اس کے آیاتیں ثم مفصلت پھر اس میں تفصیل ہے الادا الادہ احکامات ہے ملت من خبیر خبر رکھنے والے باہمت ذات کی طرف سے اور اس تفصیلی احکامات والی کتاب میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے بندوں کے لیے اللہ تاب اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اننی لکم من بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس کے طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نظروں و بشیر ڈر اور خوشخبریں سنانے والا وہ انستا فرو اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے تم متوبو الہی پھر اسی کی طرف رجوع رہو فائدہ یہ ہوگا یو مد حکم وہ فائدہ پہنچائے گا تمہیں اچھا فائدہ پہنچانا موسم ایک وقت مقررہ تک وہیقلزی فَضْلٍ فَضْلَهُ اور وہ دے گا ہر جاتی والے کو زیادتی اپنی یعنی جو جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی والے کام کریں گے اللہ اس سے بڑھ کر اس کو اپنا فضل اور اپنا مدد اور اپنا رحم اس کے شامل حال کرے گا ان تولو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو انضابوم کبیر پر بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے سے اللہ مرج حکم اللہ کے طرف تم سب نے رجوع ہونا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے سُنو ان لوگ یس نو نہ سدھور ہوں وہ دہرے کرتے ہیں اپنے سینے یس تفو من ہوں تاکہ چھپائے اس سے یعنی جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گفا سازش کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ان باتوں کو چھپا چھپا کر کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سنو ہی نئی بھوم جس وقت تم اوڑھتے ہو اپنے کپڑے تو بھی یا نم وما جنون وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان علیم مزاجی سدور وہ تو سینوں کے پوشیدہ بید کو خوب جانتا ہے لہذا اللہ کے حکموں کے خلاف چپ چپا کر سازشی کرتے رہنا یہ سوچ کر کے کہ ہم اپنے ان سازشوں کو بروکار لاتے ہوئے کامیابیوں سے ہم گنار ہو جائیں گے اور اللہ کو ان کے فیصلوں کے نفاذ میں مجبور کر دیں گے کہ اللہ کے فیصلے بندوں کے متعلق اللہ کی کائنات کے متعلق وہ نافذ نہ ہو سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کے محدود علم اور ان کے بہل ہے اللہ بندوں کے سوچوں کا پیدا کرنے والا ہے بلا کوئی اللہ کے پیدا کی ہوئے سوچوں کو اللہ سے کیسے پوشت رکھ سکتے ہیں یہاں پہ گیارو پارا اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر داوانا الحمد للہ بارہ پارے کے یہ ابتدائی آیات ہے اور یہ ابتدائی آیات گزشتہ رکو کے چھٹی آیات ہے اور یہ پارا چٹھی آیات سے لے کر نویں آیات پر اپنے گزشتہ رخو کا اہتمام کرتا ہے اس بارے کے جو ابتدائی آیاتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت اور اپنے عظمتوں اور کبریائی کا تذکرہ فرماتے ہیں پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کے علم محیط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے کوئی بھید اور راز مخفی نہیں ہے آیاتی مذکورہ میں سے جو پہلے آیات ہے اس کے مناسبت سے انسان پر ایک عظیم و شان احسان کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت کا اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور نہ صرف انسان کے بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی وہ جہاں کہیں رہتا ہے یا چلا جاتا ہے اس کے روزی اس کے پاس پہنچتی ہے تو کفار کا یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تبارک و تعالی سے چھپا لیں گے جہالت اور نادہ بےخوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے عموم میں جنگل کے تمام درندے پرندے اور حشرات الارض دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہے اس عموم کے تاخیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کے شروع میں لفظ من کا اضافہ فرما کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو زمین پر چلے پرندے جانور اس میں بھی اللہ تبارک و تعداد کے راجقیت ان کو شامل حال ہے چاہے ان کا آشیانہ کہیں بھی ہو زمین پر ہو یا دریاؤں میں یا زمین سے اوپر درختوں پہ تمام جانتاروں کا رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان خزان نہ ملنے کے سبب بھوکے اور پیاسے مر جاتے ہیں فوقا کرام نے اس کے متعدد جوابات تحریر کیے ہیں ان تمام जवाबात سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ رضا کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اجل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو باہر حل مرنا ہے اور اس جہاں سے گزرنا ہے جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں کبھی جلنا یا غرق ہو جانا یا جھوٹ اور زخم سبب ہوتا ہے اسی طرح ایک سبق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق ختم کر دیا گیا اس سے موت واقع ہوئی چنانچہ اللہ تبارک و دادا کا ارشاد ہے وما من دا اور کوئی نہیں چل پھرنے والا زمین پر اللہ اللہ رزق ہا مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق وہ یا مستقر رہا اور وہ جانتا ہے وہ جہاں ٹیرتا ہے اور جہاں پر وہ ٹکانا بناتا ہے مستقر وہ جگہ جو اس کے مستقل ٹھہرنی کی جگہ ہو اور مستودع وہ جگہ جہاں اس نے عارضی طور پر ٹھکانا بنا رکھا ہو کل کتاب یہ سب کچھ موجود ہے ایک کلی کتاب میں تفسیر تصویر میں اس آیات کے تحت حضرت ابو مسا اور ابو مالک وغیرہ ابیلا اشارئین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ردقیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبیلہ اشارئین یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ توشہ اور کانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہوا انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لیے بھیجا کہ ان کے کانے وغیرہ کا کچھ انتظام کر دیں یہ شخص جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے ہیں یعنی وما من فی الارض اللہ اس شخص کو یہ آیات سن کر خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشارد اللہ کے نزدیک عام حیوانوں سے گزرے تو نہیں ہے وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے یہ خیال کر کے یہ شخص وہیں سے واپس سرائی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے اس کے عشاری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے بھیجے ہوئے شخص نے حسب قرارداد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حاجت کا ذکر کیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہوگا وہ یہ سمجھ کر کے مطمئن بیٹھ گئے اور ابھی بیٹے ہی تھے کہ دیکھا دو آدمی ایک بہت بڑا تحال جس کو عربی میں اصا کہا جاتا ہے گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں لانے والوں نے یہ کانا اشاریم کو دے دیا انہوں نے خوب پھیٹ بھر کر کانا گایا پھر بھی بچا رہا تو ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ باقی گانا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیں تاکہ اس کو اپنی ضرورت میں صرف فرما دیں اپنے دو آدمیوں کو یہ کانا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا اس کے بعد یہ سب حضرات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آرس کیا لذیذ اور بہت ہی نفیس تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کانا نہیں بھیجا تب ان لوگوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے فلاں فنا آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا اس نے یہ جواب دیا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کہاں بھیجا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نینے نہیں بلکہ اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار کو اس کا رزق اس تک ضرور پہنچاتا ہے وہ ولوی اور اللہ وہ ذات ہیں خلق السماوات والارض جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں کے مقدار میں وکان عرش رو علی اور اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانے کے اوپر تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو کسی لیے پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن و عملا تھا کہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے وَلَئِن قُلْتَ اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد اکفر ہوں تو کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں انہذا اللہ سفر المبین کہ یہ تو نہیں ہے مگر خدا ہوا جادو ہے اس آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرض جو ہے وہ پانی پر پڑتا چھ دنوں کی تفصیل ان سورہ اللہ سجدہ کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں آئے گا اور وہ اس طرح ہے کہ دو دن میں اللہ نے زمین بنائی دو دن میں زمین کے پہاڑ دریا درخت اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا اور باقی دو دنوں میں سات آسمان بنائے گئے تفصیل مظہرمی ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام الویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں اور زمین سے مراد وہ تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان اور زمین کے پیدائش کے بعد آفتاب کی طلوع سے غروب تک ہوتا ہے اگر اگرچہ آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت نہ آفتاب کا نہ اس کا طلوع اور غروب اللہ تبارک وطالعہ کا شاد ہے ماتود اور اگر ہم روکیں ان پر سے عذاب کو ایک مقررہ فقط تک یقو ما یہ بھی تو وہ کہیں گے کہ کس چیز نے روکا رکھا ہے اس عذاب کو اللہ سنو یوم جس دن وہ آئے گا ان پر لئی سا مصروف نان ہوں پھر وہ ان پر سے ہٹایا نہیں جائے گا بلکہ وہ ہر قبیون اور آن پڑے گا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله مع بالنسرة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيبه عليم بارہ پارے سورہ یوسف کے یہ ساتوں ساتواں یہ رقو آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر اٹھن تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر تک جا کر بارہواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس رقو میں حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلم کے پاس سے خبر لے کے جانے والے شخص کا تذکرہ ہے کہ جب وہ شخص حضرت یوسف علیہ سلاۃ کے پاس سے بادشاہ کے, پاس جا پہنچا اور اس کے سامنے خواب کی تعبیر رکھی تو بادشاہ نے جب یہ شخص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ بادشاہ تمہیں دربار میں طلب کر رہا ہے جیل سے باہر نکلاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا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 کہ آپ میرے اوپر الزام کا تخلیق کیجئے اور پھر حق کو حقیقت لوگوں پر ظاہر کیجئے کہ بھائی جو الزام مجھ پہ لگایا دیا تھا اس میں میں گناگار تھا یا بے گنا اللہ کے ارشاد ہے وقال الملکوں اور کہا بادشاہ نے لے آ اس کو میرے پاس فلن رسول جب پہنچا اس کے پاس بیجا ہوا اعلیٰ حضرت یو سف نے فرمائے ربی کا تو جا اپنے مالک کے پاس الحو پس پوچھ لے سے بال نسبت اللہ کی کہ حقیقت ان عورتوں کی پتا آنا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا انبی بھی کئی دے علیم بے شک رب ان کا فریب سب جانتا ہے اب بادشاہ کا اس نے خواتین کو جمع کیا تو اعلیٰ بادشاہ نے کہا ما خطبكن اي خواتين تمہاری حقیقت کیا ہے اذرا وقت يوسف عن نفسه جب تم لوگوں نے پہلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کے حفاظت سے قلنا وہ کہنے لگی حشرنده اللہ, اللہ کی بنا ما علمنا علیہ من سو ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی اب ان خواتین میں عزیز مصر کی بھی بھی, بھی تھی تو قالت امراه العزيز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 یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا اور جیل سے باہر آنے سے میں نے اس وجہ سے انکار کیا لیا تاکہ عزیز مصر یہ جان لے انی لم بالغیب یہ کہ میں نے اس کے حج میں موجودگی میں میں نے اس کے گھر کے اندر کوئی صنعت کا ارادہ تک نہیں کیا وان اللہ اللہ قائد الخائنین تبارک و تعالی نہیں چلاتا فرح کار اور کو سیدھے راستے کے اوپر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 باقی تسرے کا حصہ تیرے پارے کے ابتدائی آیتوں سے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نزوی نزیر مدین بار میں پارے سورہ حود کے یہ تسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر پچیس سے لے کر آیت نمبر چھتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت نوح علیہ صلاح کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حضرت نوح علیہ صلاحت وسلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کے نبوت اور رسالت پر چند شبہات اور اعتراضات پیش کیے حجن الحر صلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے جوابات دیے جن کے ذمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل بیانت اور معاشرت کی بھی آئے ہیں ان آیا مذکورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مکالمہ بیان فرمایا ہے اس آیات میں مشرقین کی گفتگو ہے جس میں چند شبہات اور اعتراضات کیے گئے ہیں اس آیات کے حل طلب الفاظ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ آپ تو ہمارے ذرا کے ایک آدمی ہیں اللہ تبارک و وطالعہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مقصد انسانوں کو رائے راست پلانا ہے اور انسان یقینا انسان ہی سے مانوس ہوتے ہیں اگر ان کو رائے راس پلانے کے لیے اللہ انسانوں کو کے بجائے کسی فرشتے کو پیغام بھر بنا کر کے محوس کرتا تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ پرورتگار ہمارے اور ان کے تو آفس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے نہ ان کو کھانے کے علاوہ اپنے اہل و عیال کی کوئی ضرورت ہے لہذا ہمارے لیے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے انس چونکہ انسان ہی سے ہے اس لیے انسان کے اس انصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے رہنما بھی انسانوں میں سے ہی ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شد ہے. اور یقینا ہم نے بھیجا نوح علیہ کو ان کی قوم کے طرف نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم نذیر مبین بے میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر اور دعوت اس بات کی دیتا ہوں اللہ تعبد یہ کہ تم اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرو اِن احافہ آزاد علیم بے شک میں تم پر درناک دن کے عذاب سے خوف صدہ ہوں فقل ملین ہی پھر بھولے قوم کے سردار مانا کا ہم تو نہیں دیکھ رہے آپ کو مگر اپنے طرح کے ایک آدمی و مانا تبا کا دبین اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے پیروکاروں کو سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے نچلے درجے کے لوگ ہیں بادی سر سری رائے رکھنے والے ومانرا نا منفن اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اپنے اوپر کچھ بڑائی بل نہ ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹی ہو انہوں نے حضرت نوح علیہ نلۃ سے کہا اب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کے پیروکاروں میں ابتداند غریب غربا سب سے مقدم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اکثریت بڑوں کے یا بڑے سرمایہ داروں کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا سرمایہ دارانہ سسٹم ان کو ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی وہ حد کہ جس سے آگے بڑھ کر وہ حقائق پہ نظر کر سکے لہذا اپنے خواہشات کے مشتہار سے جب وہ باہر نہیں نکل سکتے تو وہ لوگ جو خواہشات کے مشتہار میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے جن کے نظر حقائق ہوتی ہے یقیناً یہ وہ لوگ ہیں ہوتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ سرمائے سے تہ دس ہوتے ہیں لہٰذا وہ پیغمبروں کے تعلیم کو ایک سے سنتے ہیں پھر انجاچتے ہیں پرکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ جو انبیاء کرام دنیا میں محبوس کماتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے پاس سرمایہ جمع کریں بلکہ پیغمبرانہ تعلیمات کے مخاطب صرف اور صرف انسان ہوتے ہیں اور انسان ہونے میں جس طرح سرمایہ دار شامل ہے اسی طرح انس معاشرے کے غریب دل. اللہ تبارک مطالعہ کا ارشاد ہے اعلیٰ حدن علیہ السلام نے فرمایا بتلوتم ان کنت والا ربی اگر ہوں میں صاف راستے پر اپنے رب طرف سے وہ احتاندی اور اس نے مجھے دی ہو رحمت اپنے پاس سے فہمی تال وہ تمہارے آنکھوں سے مخفی رکھا گیا کیا میں تمہیں اس کے ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں وہ تم لا کاری ہوں جبکہ تم اس سے بےذا ہو قوما قوم میں تم سے اللہ کے ان باتوں کے بدلانے پر کچھ مال طلب نہیں کرتا ان اجرا اللہ اور میرے مزدوری نہیں ہے مگر اللہ کی ذات پر امن ہوں اور میں نہیں ہوں اپنے پاس سے بگانے والا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان نہ مولاک بے شک ان کو ملنا ہے اپنے قومت لیکن میں ایک قوم اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پیر پر روکار غریب لوگ ہیں تو کیا میں ان غریبوں کو بگا دوں اگر میں بگا دوں تو یہ اللہ کے پاس جائیں گے اور مفسرین نے فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا فیش کبھی یہ اپنے رب سے میرے بارے میں شکایت کریں گے لہذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں ینسر اللہ کون مجھ کو چھڑائے گا اللہ سے ان طرف تو ہم اگر میں نے ان کو بتایا افراد ازا کیا تم اس باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو ہوقول رقم اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ان کی خزان اللہ کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں ولہ عالم الخب اور نہ میں خیب کا علم رکھتا ہوں ولہ عقول النی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں ولہ عقول اللہ اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں سے تب تری آئی نکم جو تمہارے آنکھوں میں حقیر ہے کہ لئی اللہ خیرہ کے اللہ ان کو کبھی بھی بھلائی نہیں دے گا یعنی میں یہ نہیں کہتا اللہ عالم المافی انفسم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں انی عز اللہ اگر میں یہ سب کچھ کر دوں تو تب تو میں ہو جاؤں گا بڑے انصافوں میں سے آلو کہا انہوں نے یا نوہ اینو تک یا دلتنا یقیناً تو نے ہم سے بحث کیا فا اکثر تجدالنا پس تو نے اس بحث کو اور اس جگڑے کو بہت توب دے دیا ہے لہذا فاتنا بماتا ایدنا اب وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے انکنتمنا صادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں ایک ہزار سال نوخ علیہ السلام اس قوم کے درمیان رہا تی سدھیاں گزری ایک نسل گزری اس کے بعد دوسری پھر تیسری ہم علیہ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو نسل بعد نسل نافرمان ہی ہو چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی جو ان شاء سورہ اگیسور میں آئے گا کہ اللہ اب ان کو سفید ہستی سے مٹا دیں اس لیے کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں خود یہ نافرمان فرمان ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ فرمان برداری کے راستے پر نہیں آنے دیتے تو اے اللہ جب تک راستہ صاف نہیں ہوگا تو تیرے بندے تیرے دین کی طرف نہیں آ سکیں گے بے شک وہ گڑی لائے گا تم پر اللہ ان اگر وہ چاہے گا وہ ما ان تموجین اور تم اللہ کو حاضر نہیں کر سکتے ہو فا حکم نس اور کارگر نہیں ہوگی تمہارے لیے میرے نصیحت ان عرب تو اگر میں چاہوں ان ان کی تمہیں نصیحت کروں ان کان اللہ اگر اللہ یہ چاہتا ہے بھی بھی تمہیں گمراہ کر دیں وہ عرب بکم تمہارا رب ہے وہی لہی اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا ام یقولو نفترہ کیا لو کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ سلم نے خود سے بنا لیا ہے قل کہہ دیجئے کہ نفترہ تو اگر میں نے اس کو اپنے طرف سے بنایا ہے یہ اجرامی تو اس کا گناہ میرے اوپر ہے و انا بری ام مات اور میں بری الزمہ ہوں اس سے جو کچھ تم گناہ کرتے ہو و اخر دعوانا فالحمد اللہ و اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن روح بارہویں پارے سورہ کے یہ چھوٹا رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر چھتیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس حضرت نوح علیہ صلاحت والام کے باقی ماندہ واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے حضرت نوح علیہ صلاحت وسلام و شان الشان پعمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی لمبی اور عمر دراز عطا فرمائی اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ اپنے قوم کے رہنمائی اور فکر کے جروجہد میں مصروف عمل رہے لیکن قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ ہرن علیہ کے باتوں والے غور کرتے انہیں قبول کرتے انہوں نے ہرن علیہ صلاح و کو نادان اور بے بیوقوف کہا اور یہ سلسلہ نسل بعد نسلم چلتا رہا جب اس پر صدیوں گزر گئی تو ہرن علیہ صلاحت واللام نے اللہ رب العزت کے سامنے ان حالت دار کے حالات اظہار کی شکایت میں فلم قوم کو تیرے طرف دعوت دی لیکن جب بھی میں ان کو تیرے طرف دعوت دیتا رہا رب کریم وہ اسی طرح سے دور دور بھاگتے رہے اتنی طویل مسائل کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے اس پیاری رسول کی زبان پر یہ دعائی کہ عبد السلمی بیما کا زبون اے میرے پرورتگار ان کی تغذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجئے نوح علیہ صلاحت سلام کے قوم کا ظلم اور جور جو حد سے گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ کو ان آیات سے مخاطب فرمایا ہے جو اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں چنانچہ اشار بل تعالیٰ ہے وہ اور الکم عنو علیہ صلاح وسلام کو من یہ کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے آپ کے قوم میں سے من قد آمنا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے فلاں اس بماغ کا یہ فلوم سو آپ غمگین نہ ہونا اس سے جو کچھ وہ فیل کر رہے ہیں وسنائل فلکا بینا بی اور بنائی یہ کشتی ہمارے نظروں کے سامنے وحینہ اور ہمارے حکم سے ولا تو اور مجھ سے بات نہ کرنا فل لذین لوگوں کے بارے جو ظالم ہے ان نہ رقوم بے شک ہوں گے وہ یسنا اور فلکا اور وہ کشتی بناتا تھا وہ کلا مر رہ رہ اور جب بھی گزرتے اس پر سردار من قومی ہی اس کے قوم کے سخرومن ہو تو اس سے ہنسی کرتے انا هذه بنوہ نے سلام نے فرمایا ان تسخروا منا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہم سے فانا نسخر منکم پس بے شک ہم بھی ہنستے ہیں تم پہ یعنی تمہارے اس حالت پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل سوج اور بوج دیا اور اوپر سے اللہ نے مجھے تمہارے سمجھانے کیلئے کے لیے رسول بنا کر بھیجا میں تمہیں اس ایک اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں جس کے قدرت کے نمونے تمہارے سامنے ہیں لیکن تم ان باتوں پہ اور فکر نہیں کرتے ہو تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تم پہ ہنسا جائے کماترون جیسے کہ تم ہم پہ ہنستے ہو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سفی نسازی کا تذکرہ فرمایا ہے حافظ شمس الدین زہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتب النبی میں بعض صنف صالحین سے یہ بات نقل کی ہے کہ انسان کے لیے جتنے صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتدا بذریعہ وہی اللہی کسی پیغمبر کے کی ذریعے میں عمل میں آئی حزب ضرورت اس میں اضافہ اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کی طرف جو وہی آئی اس وحی کا بیشتر حصہ زمین پہ آبادکاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سے سلسلہ کی ایک حصہ ہے اور ایک کڑی ہے روایات حدیث میں ہے کہ حرجبریل امین علیہ صلاحت وسلام نے بذریعے وہی حرمو علیہ اللہۃ والسلام کو سفی نسازی کے تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا انہوں نے سال کے لکڑی سی کشتی تیار کی بعض تاریخ رات میں آتا ہے کہ اس کشتی کی پیمائش تین سو گز یہ لمبی تھی پچاس گز یہ چوڑی تھی تیس گرد یہ جی اونچی تھی اور یہ تین منزلہ جہاز تھا اور اس میں رشندان مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے اس طرح یہ جہاز سازی کی سمت وہی خدا بندی کے ذریعے سب سے پہلے ہر نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی اور پھر اس میں ترقیاں ہوتے رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرط ہے جن لوگوں کو بتا دیجیے رسوا کرنے والا عذاب و عذاب و مقیم اور یہ کس پر اترتا ہے دائمی آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتر یہاں تک امرونا جب آیا ہمارا حکم وفارنور اور جوش مارا تنور تن نے یہ تنور تن کیا ہے اس کے بارے میں تاریخی روایت میں آتا ہے اور مفصرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تنور تن میں عراق میں جہاں ہر تھے علیہ و سلام آباد تھے وہاں ایک اونچی جگہ کو تنور تن کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونے اور نشانے کے بتایا کہ جب اس اونچی جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری زمین پر جہاں جہاں یہ قوم آباد تھی اور اللہ کو جن کا غرق کرنا منظور تھا وہ سارے کے سارے اب پانی کے بافر مقدار میں زمین پر آنے کی وجہ سے غرق ہو جائیں گے بعد رات میں آتا ہے کہ اس تندور سے امداد وہ تندور ہے کہ جس میں عام طور پہ روٹیاں پکائی جاتی ہے اس لیے کہ عموماً ایسے تندور ایسے جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں جہاں عموماً پانی کے آنے کا امکان نہیں ہوتا بعد رواد میں آتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی کو تندور کہا گیا کہ عموماً ایسے جگوں پر پانی نیچے سے نہیں ابھرا کرتا لیکن جب ایسے اونچے جگوں پر بھی وافر مقدار میں بارش کی وجہ سے نیچے سے چشمے پھوٹ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قوم اپنے انجام سے ہمکینار ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بطور نشانی علیہ السلام کو فرمایا نو جب تن نور جوش مارے تو پھر قلنا ہم نے کہا فیحا آپ اس اسٹی میں کل مینکل ہر قسم سے جوڑے دو عدد وہ اہل کا اور اپنے گھر کے لوگوں کو من علیہ القول سوائے اس کے جس پر پہلے سے ہماری بات ثابت ہو چکی امن امن اور ان کو بھی جو ایمان والے ہیں یعنی ایمان والوں اور اپنے گھر کے لوگوں کو اس میں چڑھانے کا حکم کیجیے لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے غرق ہونا ہے تو وہ غرق ہو کے رہیں گے بما امن ماہو اللہ کلیل اور ایمان نہیں لائے ان پر مگر بہت توڑی تعداد لوگوں کی تو ہر وہ جانور کہ جو پانی کے اندر زندہ نہ رہ سکتا ہو ہنو ہر سلاۃ وسلام نے ان کا ایک ایک نر اور مادہ اپنے ساتھ کھیتی میں بٹایا یہ افراد کتنے تھے روایت میں آتا ہے کہ ان کے تعداد کو اسی یا بیاسی کے قریب افراد پر مشتمل تھی وقال اور اللہ نے فرمایا ارقبو کیا تم سوا ہو جو اس میں اسم اللہ مجرحی اللہ کے نام سے ہے اس کا جاری ہونا اس کا چلنا و اور اس کا تیرنا ان ربی لغفور رحیم بے شک میں رب بچنے والا مہربان ہے وہی اتری بہم اور وہ لے چلتی رہی ان کو فی موج لہروں میں کل جبال پانی یعنی پانی کے اندر تیر رہا ہو ایسے ہی یہ کشتی پانی کے اندر تیر رہی تھی اب اسی دوران یہ میں ونا دانونا ہوں اور سلاۃ وسلام نے اپنے بیٹے کو اور اس کا نام روایت میں کا نصی مہاجرین اور وہ تھا کنارے پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کب مانا اے بیٹے ہمارے سوار ہو جا تک مال کا فرین اور متر کفر کرنے والوں کے ساتھ سلاۃ وسلام کے چار بیٹے تھے اور یہ جی چھوٹا بیٹا تھا عقید ہرم و علیہ سلاۃ وسلام کے تعلیمات کے ساتھ یہ انس اور محبت نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ عقیدے میں اپنے قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل تھا اس وقت طوفان آیا حرم علیہ سلاۃ وسلام اپنے متعلقین کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے لگے تو یہ بیٹا بھی اس دریا کے کنارے پہنچا حرم و علیہ سلاۃ وسلام نے بڑے خواہی کے ساتھ اس کو نصیحت کی اور اس کو کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور اس کفار قوم کے ساتھ شامل نہ ہونا قال ہرن سلاۃ والسلام کا بیٹا کہنے لگا جب علیما میں کیا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مشکو پانی سے اعلیٰ حرم علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من عمر اللہ کوئی بچانے والا نہیں آج اللہ کے حکم سے اللہ مرحم سوائے اس اسلی جس پر اللہ رحم کرے وہ حال بین الموجو اور خائر ہو گئی دونوں میں موجے فکان من المغرقین پس ہو گیا وہ ڈوب جانے والوں میں سے یعنی اب دونوں کے آپس میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک تغیانی آئی اور اس تغیانی کے ایک بڑی لہر سے حرم علیہ صلاحت وسلام کا جو بیٹا تھا کہان وہ غرق ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کے نظر ہمیشہ ظاہر اسباب پہ ہوتے ہیں جیسے کہ حرن علیہ صلاح والسلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا یا کسی پہاڑ کے ساتھ سمٹ جاؤں گا اور وہ پہاڑ کے ساتھ سمٹ جانا یا پہاڑ پہ چڑھ جانا وہ مجھے اس پانی میں غرق ہونے سے بچا لیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں ہنو علیہ صلاح والسلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی روح سے آج تو نہ کوئی پہاڑی پر سے بچے گا نہ پہاڑی کے دامن میں آؤ اللہ کے حکم کی طرف لیکن اس نے اللہ کے حکموں سے سرتاوی کی اور اس کو اس کے وہ ظاہری اسباب اور ظاہری سوچ کامیابی سے امکنہ نہ کر سکی ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر انسان کو اپنے اعمال ہی کام آتے ہیں اگر ایک انسان کے اپنے کوئی اعمال نہیں ہے ایمان سمیت تو اس کے بزرگ کے نیک اعمال اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے جیسے کہ حرمی علیہ صلاحت وسلم اللہ کے عظیم شان اور جلیل قدر پیارے رسول ہیں لیکن ان کے بیٹے جو عمل میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں عقیدے میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو بزرگوں کے وہ اچھا نیک اعمالی ان کے بدعمال اولاد کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں ہے یمن بدہ بھی عمل ہو کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہا اس کا حسب و نصب اس کو کامیابی سے امکنان نہیں کر سکے گا قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے صورت اور اس کے قوم قبیلے کو نہیں دیکھتا بلکہ مٹ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کے نیتوں اور اس کے کے بنیاد فرمائے گا یعنی ایمان اور عمل کی بنیاد پر لوگوں کے لیے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعر ہے وقیلا اور کہا گیا یا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا ویا سما اکڑ اور اے آسمان تھم جا ویل امر اور کام تمام ہو چکا و سو اور کشتی جودی پہاڑ پر وکیل اور حکم ہوا کہ متعلق قوم سال دور ہو وہ قوم جو کہ ظالم ہو یعنی اللہ کے رحموں سے اللہ کے کرم سے جودی پہاڑ پر جا کر کے یہ یہ جو کشتی ہے یہ جا جو پہاڑ آج بھی اسی نام سے پہن ہے اور اس پہاڑ کا محل حکومت ہرنو علیہ سلاد کے وطن اصلی عراق موسل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب ارمینیا کے سرحد پہ ہیں اور یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے اسی کے ایک حصے کو ارارات کہا جاتا ہے موجودہ تورات میں کشتی چہرنے کے مقام کو کھوئی ارارات بتایا گیا ہے ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جہدی بھاڑ پر آ کر کے چھلی. قدیم تاریخوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کی ٹکڑی اب تک موجود ہے جن کو لوگ تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و ہے ونا دوخر ربا اور پکارا نو سلاۃ وسلام نے اپنے رب کو فکال اپس فرمایا میرے, میرے, میرے گھر والوں میں تھا وہ نواب اور بے شکا سچا ہے اور تو سب سے بڑا باہر مزاد ہے کیونکہ گزشتہ چالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تنور تن سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کشتی میں اپنے متعلقین سمیت اپنے احل احل و عیال کو بھی سوار, سوار کر دیں اور یہ وہی بچیں گے جو اس کشتی میں رہیں گے تو ہم سلاد و کا بیٹا کیونکہ آپ کے اہل و عیال ہی نہیں تھا آپ کے اہل میں تھا جب وہ غرق ہوا تو ہم علیہ و سلام نے فرمایا کہ پروتھ تیرا تو یہ وعدہ تھا کہ میں تیرے احل کو بچاؤں گا اور میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اللہ تبارک یا نو انہوں لئے وہ نہیں تھا تیرے گھر والوں میں یعنی وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ تیرے اہل و عیال کا کھلائے اس لیے کہ اس کے اعمال ایسے نہیں تھے ان نحو املوں صالح بے شک اس کے اعمال بڑے خراب تھے فلاس عماس سو بھی مجھ سے ایسے سوال مت پوچھنا جس کے بارے میں معلوم نہیں کا آپ, آپ نہ ہو جائیے نہ اب ظاہری طور پہ ہرنو علیہ کا جو بیٹا تھا ہرنو علیہ وسلام کے گھر میں سے تھا اور آپ کا سب کا بیٹا تھا اور آپ کے احل میں سے تھا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے اسلام میں جو دو قومی نظریہ ہیں جن کی بنیاد پر آپس میں وراثت تقسیم ہوتی ہے اور جن کی بنیاد پر ایک قوم ایک اور دوسری قوم دوسری قوم کلاتی ہے وہ بنیادی جو بات ہے اس میں اور وہ ہے نظریہ تو ہرن علیہ صلاحت والام کے بیٹے کا جو نظریہ تھا وہ اپنے والد کی نظریے سے مختلف تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا یہ آپ کے سے ہے ہی نہیں حالانکہ وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر ہرن علیہ السلام کے جب اللہ نے ان پر یہ وحی نازل کی کہ آپ مجھ سے ایسے بات نہ پوچھنا کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں قادا حرم نے فرمایا رب اعوذ بے شک میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ان یہ کہ میں آپ کو آپ سے پوچھوں ایسی بات جو مجھے معلوم نہیں وہ اللہ تو اور اگر آپ مجھے نہیں بخو گے وہ اور مجھ برہم نہیں کرو گے حکم من الخاسرین تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے یعنی اپنے اس شکایت پہ اللہ سے انہوں نے معذرت کی پرورتگار میں نے تو ظاہر کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ میرے حال میں سے تھا بلکہ اندرونی خانہ اس کے اعمال اور اس کا تعلق اگر آپ کے بجائے غیروں کے ساتھ تھا تو پرورتگار کریم وہ تو ہی جانتا ہے میں اپنے اسرائے اور رویے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں قیلا حکم ہوا سلام اتریئے سلامتی کے ساتھ ہمارے طرف سے وبرکاتن علیک اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے وعلا امم مممات اور ان امت پر جو آپ کے ساتھ ہے وعمم سنمتعہم اور جسے فرقیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے سم یمسلہم من نعذاب علیم اور پھر پہنچے جو ان کو ہمارے طرف سے درناک عذاب اب اللہ تبارک و تعالی خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرنو علیہ سلاۃ والسلام کے درمیان ہرنو علیہ اللہ کے وقت کے کوئی ایسے تاریخ نہیں ہے جس میں ایسی تفصیل ہو کہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اور پھر وہ گفتگو جو ہرنو علیہ سلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوئی اور پھر وہ کشتی سازی کی صنعت سازی وہ سارے کے سارے معاملات کس طریقے پر کس نے سکایے کس طریقے سے بنائی گئی بارش کس طرح سے برسایا گیا وہ طوفان کس طرح سے آیا یہ سارے وہ باتیں ہیں جو کہ یا تو وہ شخص بتا سکتا ہے جو خود اس زمانے میں موجود ہو اور یقینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس زمانے میں موجود نہیں تھے اس لیے کہ آپ کا زمانہ بہنو علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے کے ہزار ہا سال بعد کا زمانہ ہے لہٰذا آپ کا اس وقت موجود ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی کیا آپ نے پڑھی تو قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا بلکہ آپ امید تھے آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو پھر کیا آپ کسی کے شاگرد تھے یقین نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی بھی نہیں اختیار کی پھر آپ کو اتنے زمانوں پہلے رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنے والے کون ہیں اور ذریعہ کیا ہے تو اللہ تبارک کو یہ ہے من جملہ ان غیب کے خبروں میں سے جو ہم بیچتے ہیں آپ کے طرف ماں کنتا تالم کمن قبل حاضہ نہیں تھے اس کے بارے میں باخبر آپ اور نہ آپ کی قوم حص سے پہلے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعات جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ حکم الہی اور وہی الہی کے ذریعے سے بتا رہے جو کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی ایک واضح نشانی ہے فصبر بس آپ صبر کیجئے ان متقین یقینا انجام کے بلائی تخوا اختیار کرنے والوں کے لیے ہے یعنی آپ اتنے پرانے زمانے میں گزرے ہوئے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو پھر بھی آپ کی نبوت میں شک ہیں اور آپ کے رسول ہونے میں شک ہیں تو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان شک کرنے والوں کے شک کے مقابلے میں صبر سے کام لیجیے انجام گار بہر بھلائی کے لحاظ سے ہی کے لیے رحمن روح مفت رون بارہویں پارے سور کے یہ پانچواں رخو ہے یہ رکو آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں حضرت صالح صلاح وسلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے خوشحالیوں کی وجہ سے دنیا کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر وہ انہیں کی پوجا میں مشغول ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت حود ع سلاسلام کو محبوز فرمایا یہ قوم عاد ہیں ان کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہر علیہ سلاد کو مبوس فرمایا انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے ان کے بات پر کوئی توجہ نہیں دی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو قہر سالی میں مبتلا کر دیا جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک دستور شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبوس فرماتا ہے اور قوم کے لوگ اگر ان اللہ کے باتوں پر مناسب رویے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو احتسانی میں مبتلا کر لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ عملی طور پہ یقینی طور پہ جان سکیں کہ یقینا ہم سے بھی بالا طاقتور کو ذات ہے کہ جو ہمارے خوشحالی کو بدحالی میں بدل سکتا ہے یہ اس لیے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کے باتوں پہ کان لگائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو پھر بھی اگر لوگ اس بدحالی میں اللہ کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ اپنے ان حالات کو گردش زمانہ سمجھ کر کے اللہ کے تعلیمات کی طرف اور پیغمبروں کی سنتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں تو پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر خوشحالی کے سارے روز راستے کھول دیتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس نافرمان قوم پر اطمام حجت کر لیتا ہے تاکہ قیامت کے دن پر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہمارے نافرمانیوں کے جو وجوہات ہیں وہ تو ہماری غربت تھی ہمارے ضروریات تھے اور ہم ان ضروریات کی وجہ سے تجھ سے اپنا تعلق جوڑ نہیں رکھ اس لئے ہم تجھ سے خیر کے طرف جاملیں اللہ تعالیٰ, کو تعالیٰ نے ہر حضرت حود علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا اللہ کے اشار ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا اور بے ہم نے قوم عاد کے طرف ان کے بائی حضرت حود علیہ السلام کو یعنی ان کے قومی بائی اس کی پوری تفسیر وضاحت سورہ عراف میں ہو گزرہ ہے کالا حضرت حد علیہ السلام نے فرمایا قوم بد اللہ اے میرے قوم بندگی کرو اللہ کی لکم من الہ غیرو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی معبود انہ انتم اللہ مفترون نہیں ہو تم سب مگر یہ کہ جھوٹ کہتے ہو یا قومی اے میرے قوم قوم لا لاسم الجرا میں تم سے نہیں مانتا ان باتوں پر کوئی اجرت ان اجریا اللہ, اللہ فتح نہیں ہے میری مزدوری مگر اسی ذات پر جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے افلا تا کلن پھر کیا تم نہیں سمجھتے ہو وَيَا قوم استغفروا ربكم اور اے میرے قوم استغفار کر لو اپنے رب سے پھر اسی کے طرف رجوع رہو فائدہ یہ ہوگا يرسل السماء عليكم مدرارا وہ تم پر آسمان سے مسلادار بارش برسا دے گا الى قوتكم اور وہ زیادہ دے گا تم کو زور پر زور یعنی تمہارے طاقت کے ساتھ اور طاقت ملا کر تمہیں اور طاقتور بنا دے گا ولا قوم مجرمین, ولا مجرمین اور تم روگردانی ان نہ کرو مجرم بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور نبوت میں مکہ کے لوگوں پر بھی طالی بطور آزمائش کے اللہ تبارک کو تلنے ڈالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم وسلم کے مانگی جانے والی دعا کی بدولت ان لوگوں پر سے سالی کی آزمائش اور امتحان کو ختم فرمایا یہی بات حضرت حد علیہ سلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ پیش آئی تو حضرت, حضرت, حضرت, حضرت علیہ سلاۃ والسلام نے ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو نسخہ اللہ کے حکم سے تجویز فرمایا تھا وہ یہ ہے تو بور استغفار محققین نے یہاں پہ ایک بات کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ بندے پر جب بھی کوئی پریشانی اور پیشمانی آئے تو عام حالت میں عام بندوں کے لیے یہ آزمائشیں ان کے اعمال کی بدولت ہوتی ہے اس لیے بندے کو زیادہ سے زیادہ توبر استغفار کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور خاص کر کے آزمائشوں اور امتحانوں اور پریشانیوں کے زمانے میں تو خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبر و استغفار کرتے رہنا چاہیے دوسری بات یہ بھی محققین نے اس آیات سے اخذ کی ہے کہ بارشوں کا موسموں پر نازل نہ ہونا اسی طریقے سے ایک قوم کے اندر اموات کا کثرت سے واقع ہونا یہ انسانوں کے اپنے بدعام آجم کا نتیجہ ہوتی ہے اولو قوم نے کہا یاد و اہد ما تنا دبی نتن تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آیا قمانحم و کی تاریخی آلیہ قولک اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے خداوں کو تیرے کہنے پر قمانح بے ممن اور ہم نہیں ہیں تجھ کو ماننے والے ان نقول ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کہ تجھ کو اسی پہنچایا ہے بری طرح سے حضرت علیہ نے انی بشک میں اللہ کو بنا گوا بناتا ہوں ورشد و تم بھی گوا رہو انی بڑی اما تشرکون یہ کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو تو عام طور پہ شرکی عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ اپنے ان شراکت داروں کے بارے میں یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے تعظیم اس طرح سے نہیں کی جس طرح کہ وہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو اگر ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یعنی ان تعظیم نہ کرنے والوں کو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ان بڑوں کے برے نظر کا نتیجہ ہے یا گستاخی کا نتیجہ ہے حیرت حد علیہ سلاۃ وسلام کو بھی قوم نے یہی کہا کہ آپ جو اچانک اس طرح کے باتیں لوگوں کو بتانے شروع کر دی آپ نے یہ ہمارے بعض بڑے معبودوں کے نظر بچ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے شاید آپ پہ جنات کو بھیج دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اور آپ نے اس طرح سے عجیب و غریب باتیں کہنی شروع کر دی ہیں حیرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان نظریات اور ان عقیدات اور ایسے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے شراکت داروں نے مجھے ایسے اصیب پہنچا دیا کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ باتیں کہنی شروع کی مندونی ہی اللہ کے سوا فقیتونی جمیان تم سب مل کر میرے برائی کرو سم لا تنزلون پھر مجھ کو کوئی مہلت نہ دو تو اللہ کے سوا کسی کے دست قدرت میں نفع و نقصان کا اختیار ہے نہیں اس کے ہردبود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سیوا تم سب مل کر بھی میرے برائی کرو مجھے نقصان پہنچاؤ تو بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے وجہ انیل تو اللہ ربی و رب بے شک میں بھروسہ کی اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ما من دا کوئی نہیں ہے زمین پر چھلنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی چوٹی یعنی وہ اللہ کے مکمل قابو میں ہے ان نرد اعلیٰ مستقیم بہشک میرا رب ہی راہ پر ہے فہم طلوع کر اگر تم روگردانی کرو فخر اب لغ ماں اور بس یقیناً میں پہنچا چکا تم تک وہ جس کے ذریعے اللہ نے مجھے تمہارے طرف بھیجا تھا وہ تخلیق ربی قومن اور وہ قائم مقام کر دے گا تمہارے جگہ اوروں کو بلا تذ اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اس لیے ان ربی كل کل شافیز میرا رب ہر چیز پر میگھا ہے وَلَمَّا جا امرون اور جب پہنچا ہمارا حکم اللہ فرماتا ہے نت جیندن ہم نے بچایا ہر دود کو الین امن ماہ رحمت منا اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنے رحمتوں سے وہ نت من اومن عزابن اور ہم نے ان کو ایک بھار بھاری اور گاڑھے عذاب سے محفوظ کر دیا اور یہ تہ آج کے منقر ہوئے اپنے رب کے حکموں سے وہاں اور جنہوں نے نا فرمانی کہ اللہ کے رسول کے بس طبع امرک البارن انیب اور انہوں نے مانا حکم ہر اس کے جو سرکش تھے مخالفت کرنے والے وہ اتبروفی حرض ہی دنیا و یوم المہ اور پیچھے سے, سے آئی ان کو اس دنیا میں بھی پٹکار اور قیامت کے دن بھی ربہ ہوں بے شک قوم نے افر کیا اپنے رب کا اذا سن لو بہ داد پٹکار ہے قوم عاد پر جو کہ قوم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایسے عذاب نازل کیا کہ جس عذاب کی وجہ سے وہ لوگ اپنے انجام میں بد سے ہم کلا ہو گئے کہ دنیا میں بھی لوگ ان پر لانت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر لانت برسے ہی اللہ تبارک و بطانا کے رحمت ان سے دور رہے گی ان پر جو عذاب آیا پرانی مجید میں اس کے وضاحت ہے ہے سورہ میں اس کے تفسیر گزری کہ سات رات اور دن مسلسل ان پر آندی آئی اور اس آندی کی وجہ سے ان کے گھروں کے چھتے اڑ گئے اور ان کی درختی اکھڑ گئی اور یہ لوگ ہوا کی نظر ہو گئے اور کتر بتر ہو کر کے ایسے زمین کے پٹاہ پٹاہ کر کے مار دیا دیا ان کو کہ ان کے وجود ایسے دکھائی دے رہے تھے پرانی مجید میں ہیں جیسے کہ اکڑے ہوئے درخت ہوتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کے حکموں اور پیغمبروں کے تعلیمات سے نافرمانی کے وجہ سے یہ لوگ اپنے انجام سے ہمکنار ہو گئے ہیں اس رکو میں اس بات کی طرف اللہ کا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبر کے طریقوں سے سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا کسی انسان کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں اللہ اس, کو اس کے بد آماجوں کے تپڑوں کے حوالے کر لیتا ہے جیسے کہ قوم عاد اور قوم نوح کے بارے میں اللہ نے وضاحت فرما دیوانہ رحمان بار میں تارے سرد کی یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آرٹ نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر انہتر تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں قوم سمود یعنی حضرت صالح صلاح کے قوم کا تبصرہ ہے ان تمام واقعات میں اللہ جس نکتے کو بیان فرمانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں محبوض فرمائے ہیں وہ اس ایک مقصد کے لیے کہ سارے بندے اللہ کے غیروں سے اپنے تعلقات دیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھوڑ دیں خالق اور مالک اور رازق ایک اللہ کو مان لے اور ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس ایک اللہ کی حکم کو مان لیں تاکہ سارے کے سارے لوگوں کے خواہشات ایک طرح کے ہو جائیں سارے کے سارے لوگوں کے نظر میں برائیاں ایک طرح کی ہو جائیں اس طرح سے معاشرے کے اندر لوگوں میں ذہنیں ہم آہنگی پیدا ہوگی جب ذہنیں ہم آہنگی پیدا ہوگی کہ جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ سب کے ہاں ناپسندیدہ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی بعض کے نزدیک تو وہ ناپسندیدہ چیز پسندیدہ ہو بعض کے نزدیک وہ ناپسندیدہ چیز ناپسندیدہ رہے اس طرح سے معاشرے کے اندر تو اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امبیا کرام کو اس لیے مغوس فرمایا تاکہ اللہ کے سارے بندوؤں کو ایک نقطے پہ جمع کریں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے دنیا ہوئی زندگی کو خوشحال بنا لیں اور پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حاضر رہیں دنیا میں بھی وہ خوشحال ہو آخرت میں بھی وہ خوشحال ہو اللہ بھی ان سے خوشحال رہے اور اللہ ان سے خوشحال ہو کر پھر اللہ ان کو ان کے من کے مطابق خوشحالی عطا فرمائے تو حضرت صالح علیہ صلاح وسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی طرف محبوس فرمایا انہوں نے بھی اس قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے تعلیمات پیغمبر پر اس رب عمل کا اظہار کیا اس رکو میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی و وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَوْهُمْ صَالِخًا اور ہم نے بھیجا قوم سمود کے طرف ان کے قوم بائی حضرت صالح علیہ السلام کو قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم عبداللہ اے میرے قوم بندگی کرو اللہ کی مَا لَكُم مِنْ عِلَاهٍ غَيْرُهُ کوئی نہیں ہے تمہارے لئے اس کے سوا معبود سو جو تم نے اپنے طرف سے معبود بنائے رکھتے ہیں اپنے طرف سے کسی کو معبود بنانے سے وہ معبود نہیں بن سکتا اصل معبود وہ ہے کہ جو حقیقی معبود ہے وہ ہے سب کا خالق اور مالک تو جن کو لوگ اپنے طرف سے معبود بناتے ہیں یا مانتے ہیں تو وہ ان کا اپنا خیال ہے نہ تو ان معبودوں نے خود ان پوجا کرنے والوں کو پیدا کیا نہ ان کی زندگی کے معمولات اور معاملات میں وہ کوئی عمل اور دخل رکھتے ہیں نہ اللہ کے اس کائنات میں ان کا کچھ حصہ ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے تم کو زمین سے بنایا واسطہ ہمارکا اور اسی اللہ نے تمہیں اس زمین میں بسایا فستا فروغ بس اسی سے استفار کرو تم متوبو الہی ہے پھر اسی کی طرف رجوع رہو ان رب قریب مجیب بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا. بڑا اہم ترین جملہ ہے عام طور پہ معاشرے کے نادان بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ہم گناگار ہیں اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہم اپنے گناہ گاری کی وجہ سے اللہ تک پہنچ نہیں پاتے اس لیے ہم اللہ اور اپنے درمیان ایسوں کو واسطہ بنا لیتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنے عارضیاں رکھتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں اس طرح سے اللہ ایک واسطے سے ہمارے پیغاموں کو سنتا ہے اور اللہ ایک واسطے کے ذریعے سے ہم پہ رحم کرتا ہے یہ اصل میں نادانوں کے خام خیالی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اسی صورت میں پہلے گزرا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہر بندے کے دل اور اس کے خیالات کے درمیان حائل رہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے لہذا اللہ اور اپنے درمیان اپنے خیال کے مطابق کسی کو سفارشی بنا لینا کہ میں اس کے سامنے اور یہ اللہ کے سامنے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بے دنیا کے بادشاہ تک بندہ براہ راست نہیں پہنچ سکتا بلکہ دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے لیے اسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے پھر جا کر کے کہیں بادشاہ تک پیغام پہنچائے جا سکتی ہے اپنی تو ہم پھر بادشاہوں کے بادشاہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں یا اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اصل میں اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو اپنے مصروفیات کی وجہ سے ایک طرف اگر متوجہ ہو تو دوسری طرف سے اس کی توجہ ہٹی رہے بلکہ اللہ تبارک و مطالعی ایسے بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ وہ ایک آن اور ایک لمحہ اپنے تمام کائنات میں تمام مخلوقات کے تمام عرضیات کو سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے جانتا بھی ہے اور ان کے تمام عرضیوں کو سنتا بھی ہے اور اس پر رد عمل کا اظہار لہٰذا اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرنا یہ انتہائی نامناسب اور اللہ کے عظمتوں کے خلاف ہے اس لیے علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ان ناوبی قریب و مجیب بے شک میرا رب نزدیک تر ہے قبول کرنے والا قالو کہا انہوں نے یا صالح اے سال قد کن تفیعہ مرجوا قبل هذا یقینا ان باتوں سے پہلے تو ہم میں ایک ہونہار تھا اتنہ نا انا بدما بدو آبا کیا تو ہمیں روکے گا اس سے کہ جس کی بندگی کیا کرتے تھے ہمارے اباؤ اجداد وہ امنا لفیشت مما ہی مریب اور بے ہمیں شبہ ہے اس میں جس طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے ایسا شبہ کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں کٹکا ہے جب تک حرب علیہ سلات حضرت صلی علیہ سلام نے ان کو اللہ کی طرف نہیں بلایا تھا نبوت نہیں ملی تھی تو یہ لوگ بڑے قدر و احترام کے نظر سے حرص علیہ سلاط سلام کو دیکھتے تھے لیکن جب صالح علیہ و سلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے کہا کہ بے آپ تو ہمارے اندر ہونے ہار تھے ہم نے تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی لیکن تو نے تو ایسے باتیں کہنی شروع کر دی کہ جو باتیں ہمارے اور ہمارے آبا و کے عقائد کے خلاف اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائے یا قومی میرے قوم آرائیتوں یہ بتلاؤتوں اگر مجھ کو سمجھ مل گئی ہے اپنے رب کے طرف سے وآتانی منہ رحمتن اور اس نے مجھ کو عطا کی اپنے طرف سے رحمتی فمین من اللہ اناسیتو ہوں سو کون مجھ کو بچائے گا اس اللہ سے اگر میں اس کے نافرمانی کروں فما تزیدونن یہ غیر تخصیر سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرے لئے سوائے نقصان کے یعنی تم جو مجھے ان باتوں سے روکتے ہو تو تم مجھے نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و مطالعہ جو کو پکڑے گا تو پھر اللہ کے پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا وَيَا قومي اور اے میرے قوم، نا اللہ یہ ہے نے اللہ کے تمہارے لیے بطور نشانی کے یعنی بطور موجودہ کے صدر چھوڑ دو اس کو تاکل کے یہ کہتی کرے اللہ, اللہ کی زمین میں ولا اور مت لگاؤ ہاتھ اس کو برے طرح ورنہ قریب تمہیں پکڑ لے گا بہت جلد کا اضا حضرت وسلام سے قوم نے موجودہ طلب کیا اور وہ بھی اپنے چاہت کے مطابق کہ اگر آپ کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ چٹان ہے آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ اس پتھر کے اندر سے ایک اونمی نکال دیں کہ وہ اونمی حاملہ بھی ہو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یقیناً آپ کا ربو کچھ کر سکتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے یہ پہلے بات یہ ہے کہ جب اونمی پتھر سے نکلے گی تو ایک زندہ جانور کا جس کو کانے کی بھی ضرورت ہو پینے کی بھی ضرورت ہو اور جس کو پیشاب وغیرہ کی بھی حاجت رہتی ہو وہ پتھر کے اندر زندہ کیسے رہ سکتی ہے اور پھر جب اس پتھر کے اندر اس مادے کے ساتھ کوئی نر موجود نہ ہو تو پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے اس لیے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا رب اس پتھر سے حاملہ قوم کو بطور نمونہ کے موجدہ کے ہمارے سامنے ظاہر کریں تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے حضرت صلح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ نے وہی بھیجی ان اس کی تفسیر آگے آئے گی سور شمس میں حضرت صحیح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھی اللہ تبارک و طلح سے تمہیں دعا کر لیتا ہوں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس معجوزے کو ظاہر کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ اپنے انجام سے ہمکنار ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ وہ اونٹنی آزاد ہوگی اور کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی وہ جہاں سے چاہے اپنا جہاں رکھے گی اور پانی کے لیے اس کا ایک دن مقرر ہوگا اور یہ لوگ اسی طرح سے مکمل جہار دستی والے مل کر اس کے دودھ سے مستفید ہو سکتے ہیں لیکن اس کو برے لگانے سے خود کو باز رکھیں یعنی نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں ورنہ جس دن انہوں نے اس اون کو نقصان پہنچایا اللہ کا عذاب اللہ کے عذاب کو یہ اپنے قریب کر پائیں گے یعنی اللہ ان کو ان کے ان نافرمانیوں کے بدولت فوری طور پہ پکڑ لیں گے ہاں کرو ہاں پھر اس کے پاؤں کا ڈالیں فکالا بس حضرت علیہ السلام نے فرمایا تمتاو فی سلسط سلسط اب اپنے گروں میں فائدہ اٹھا تین دن ظال کا غیر و مقصود یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہوگا وقت گزرتا گیا اونٹنی ظاہر ہو گئی اور قوم کے سامنے اس اونٹنی کا پتھر سے نکلنے کے بعد اس کا بچہ بھی پیدا ہوا کچھ دنوں تک تو یہ لوگ خوف کے مارے اس اونڈنی کو نقصان پہنچانے سے بھاگ رہے پھر انہوں نے ایک شخص کو لالچ دیا کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اس اونڈنی کے پاؤں کو زخمی کر دو یعنی ڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹلی اس کو مار دو جب اس کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ایک والی بارش تو اس کا ہے نہیں لہذا یہ چل پھر نہیں سکے گی اور جب چل پھر نہیں سکے گی تو کانا پینا بن ختم ہو جائے گا اور جب پانی اور کانا ختم ہو جائے گا تو یہ مر جائے گی جب اس شخص نے اس اونڈنی کے پاؤں کو کاٹا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمائی کے سالے قوم کو بتا دیجیے کہ اب تین دن تک جو مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو اب تمہارے ساتھ یہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام سے ہمکنار ہونے والے ہیں فلم آیا ہمارا حکم نے ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بے رحمت, اپنے رحمت سے اپنے فضل ون سے ومن اور اس دن کے رسوائی سے ان عزیز بے شک تیرا رب وہ سوراور اور زبردست قوت والا ہے ضولا مستحت اور پکڑا ان ظالموں کو ایک ہولناک آواز نے میں خوفی دی پھر وہ رے گئے اپنے گھروں میں عمدے پڑے ہوئے کا اللہ یا جیسے گویا کبھی رہے ہی نہ وہاں اللہ سنو ان سمودن کفرو اب بے شک سمود منکر ہوئے اپنے ربط رب کے حکموں کے اللہ سنو بود المود پٹکار ہے قوم سمود پر جو کہ حضرت صداۃ وسلام کی قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیچا اور اس فرشتے نے ایک زور کے چیخ ماری جس کی وجہ سے ان لوگوں کے کلیجے پٹ گئے اور یہ لوگ سارے کے سارے اپنے انجام سے اپنے بیوی بچوں سے میں ہم چنار ہو گئے بارہویں پاری سرد کے یہ ساتو رکو ہے چوراسی تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رقم میں حضرت ابراہیم علیہ سلاد و کا ایک واقعہ مذکور ہے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالیہ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کے بشارت دینے کے لیے بھیجا کیونکہ ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کے زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی حضرت حاجرہ جو دوسری زوجہ مقترمہ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے لیکن اس بیوی حضرت سارا سے اولاد نہ تھی اولاد کی تمنا تھی مگر دونوں کا بڑھاپا تھا بظاہر کوئی امید نہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھی بیچی اور وہ بھی اس شام کے نرینا اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجیز فرمایا اور پھر یہ بھی بتلایا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور پیغمبر ہوں گے یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے اس لیے ابراہیم علیہ سلاۃ و نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی گنا ہوا گوش لا کر سامنے رکھا مگر وہ تو حقیقت فرشتے تھے کھانے پینے سے پاک تھے اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ سلاد و یہ دیکھ کر اندیشہ انہیں لاحق ہوا کہ یہ مہمان معلوم نہیں ہوتے ممکن ہے کسی فساد کی نت سے آئے لوگ کو فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات خود دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے کرنے کے غرض سے بھیجے گئے ہیں حضرت علیہ سلاۃ کے قوم پر عذاب نازل کرے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے زوجہ محترمہ حضرت سارا پس پردہ کی گفتگو سن رہی تھی جب معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردہ کی ضرورت نہ رہی بوڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ کیا میں بوڑھاپے میں پہن پہنچ کر بھی ساحد اولاد بنوں گی اور یہ میرے شوہر بھی عمر کے اس درجے میں ہیں کہ جس میں پہنچ کر پھر من اولاد نہیں ہوا کرتے فرشتوں نے دیا جواب دیا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کے قدرت میں سب کچھ ہے خصوصا تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے زیادہ ہوتی ہے پھر تعجب کی کیا بات ہے اس واقعے کا خلاصہ صحیح ہے جو کہ آگے آیاتوں میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تذکر آئے گا پہلے آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے اس خوشخبری کا ذکر آگے تیسری آیات میں فبشرنا شرنا اصحاف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تفصیل میں حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے حضرت جبریل مٹائی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام انہوں نے بشکل انسانی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر کے مہمان نوازی شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی ایک اہم ترین رسم کو جاری فرمایا ہے ان کا یہ معمول تھا کہ کبھی تنہا کانا نہ کہتے ہیں بلکہ ہر کہنے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھا جائے حضرت ابراہیم علیہ صلاح نے پوری واقعہ قرآن مجید کے ان آیاتوں میں بیان فرما دیا ہے کہ جو انہوں نے فرشتوں کے بتلانے پر ان کے سامنے رکھا کہ ان کو جن بستی کے لوگوں کے بربادی کے لیے بھیجا گیا اس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے بیچے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت لط علیہ سلاۃسلام بھی ہے کہنے کے دورانی کے متعلق بعض روایت میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں گشتیر تھے ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں لگانے لگے ان کے اس عام حضر ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو اپنے غرف کے مطابق یہ خطر لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کانہ کانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر اور فساد کے علامت سمجھ جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شر ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور یقیناً آئے ہمارے بیجے ہوئے پیغمبر یا رسول ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بال خوشخبری لے کر کہا انہوں نے سلاما یعنی انہوں سلامہ السلام علیکم کہا آدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے بھی جوابن یعنی ان کو سلام کا جواب دیا ہمارے سب پھر زیادہ نہیں جہ رہتے انجا ابی عجل حنیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کے لیے لے آیا ایک بچڑا تلا ہوا فقاہ کرام نے سیاد سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ گرم میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے ساتھ ہی اہل خانہ کو سلام کر دیا جائے آپس کے ملاقات کے دورانیے میں چونکہ تمام اہل مذاہب کے کچھ نہ کچھ رسومات ضرور ہوتے ہیں لیکن اسلام نے آپس اس میں ملاقات کے دورانی کے لیے جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں آپس میں ملنے والے ایک دوسروں کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی ہے اور آپس میں ایک دوسروں کو سلام کہہ کر کے دونوں فریقین عجب بھی کماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دوسروں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اس لیے مصنون سلام کے لیے ضروری ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ سلام کیا جائے کہ جو قرآن مجید کے ان حوالوں اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ السلام علیکم کے ذریعے ایک دوسروں کے ساتھ اپنے ملاقات کا ابتدا کرنا چاہیے فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ پِر جب دیکھا خرد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو لا تصل علیہی کہ جو کانے کے طرف نہیں جا رہے نگرہم آپ نے ان سے کٹکا محسوس کیا وَأَوْ جِزَ مِنْهُمْ خِیفتاً اور آپ نے ان سے دل میں در محسوس کیا قَالُ فَرِشْتِ بُولِ لَا تَخَفْ دَرْيَنْهِ اِنَّا قُرُسِلْنَا إِلَّا قَوْمِلُوتِ بشک ہم بیجے ہوئے ہیں قومی لوت کی طرف اور ان کی بیوی کڑی تھی اسحاق ان کو دی دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی مرا اسحاق عقوب اور حضرت یعقوب علیہ حضرت الحاق علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پھر ان کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قالت حضرت سارا بولی یا ویلتا کیا میرے ہاں بچہ ہوگا وہ آنا ان اور میں ہوں بڑی عمر کی وہ شیخا اور یہ میرا میاں بھی بڑے عمر کے ہیں نہ شیخن عجیب بے یہ تو ایک عجیب بات ہے یعنی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور صحابہ کہنے لگے اتاجبینا من امر اللہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رحمت اللعہی وبرکاتہ علیکم احذر بیت اللہ کے رحمت ہے اور برکتیں تم پر ہیں اے جہانوں انه حمید مجید یقینا اللہ تبارک و تعالی ایسی ذات ہے کہ جس کا تعریف کیا گیا ہے اور بہت ہی زیادہ پڑھائی والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم روعہ روعہ جب جاتا رہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام पक्ष से وجا اب الخشرا اور حرد ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام تک خوشخبری پہنچی قومی اللہ تبارک کو بحث کرنے لگا حرد علیہ سلاۃ والسلام کے قوب کے معاملے میں ان یقین البراہیم علیہ السلام حلیم البتا نرم دل ابا رجوع کرنے والا اور منی اس کے معنی بھی رجوع کرنے والا ہے حلیم تحمل والا نرم دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اے ابراہیم عارضا اس بات کو چھوڑ دیجیے ان نحو قطہ امریک یقیناً وہ تو آ چکا حکم تیر رب کا وہ ان نحم غیر مردود اور ان پر آتا ہے عذاب جو لٹایا نہیں جاتا اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتیں لوتن حضرت علیہ السلام کے پاس سی ابیہم آپ ان کے آنے سے غمغین ہوگے وزاقبہم ذرعا اور آپ ان کے آنے سے تنقل ہوئے وقالا اور بھولے حاضر یوم عصیب یہ بڑی سخت دن ہے اس لیے کہ قوم کے نامناسب رویے اور قوم کے آمار بد سے آپ خوبی آگاتیں تو آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ جب میرے یہ باقی مہمان میرے ہاں ٹہریں گے اور قوم کے مفدین کو پتہ چلے گا تو وہ اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے میرے مہمانوں کو پریشان کریں گے اور مجھے ان کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑے گی وجہ اہو اور آئیے اس کے پاس اس کی قوم یب دوڑتے ہوئے یہ اس کے طرف اور میں نے قبل کا نویا ملون سیاح آپ اور وہ آگے سے کر رہے تھے بہت برے کام یعنی ان کا تو ہمیشہ سے یہی ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنے خواہشات کو اپنے ہم جنسوں سے پورا کیا کرتے تھے خانہ حضرت السلام نے کہا یا قوم ہے یہ میری بیٹیاں یہ بات ہے تم کو تمہارے لیے فتح اللہ بس اللہ سے ڈرولہ کی ذیفی اور مجھے رسوامت کرو میرے مہمانوں میں اس لیے کہ وقت کا پیغمبر جس قوم کے طرف بھیجا جاتا ہے گویا وہ, وہ اس قوم کا قوم کے لیے بمنظر والد کے ہوتا ہے یعنی والد کے طرح خف ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تو اس حوالے سے قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں کی ہیں اس لیے حرد ہر ابراہیم ہردوت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں یعنی تمہاری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے تم ان سے اپنے خواہشات کی تسکین کرو اور علیک سے میرو رشید کیا تم میں سے کوئی نئے چلن آدمی نہیں ہے بعض قوم کے لوگ کہنے لگے لمت عالم تما لنافی بنا چکم حق قوم کے لوگوں نے کہا اہلود یقیناً تو, تو جانتا ہے کہ ہم کو تیرے ان بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ لَتَعْلَمُ مَا مرید اور بے شخص تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں آنا حدود علیہ السلام کہنے لگ کاش کے مشکو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا او آبی علا رکن شدید یا پھر میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ گاہ میں اور وہیں پر اپنے مہمانوں کو بھی اپنے ساتھ محفوظ پناہ گاہ میں جگہ دے دیتا اور کہا انہوں نے یا رسول ربک بے شک ہم بیچے ہوئے تیرے کے لیاسیلو الیہ کا یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ کے طرف فاصره بہلکا پس آقر رات کو لے چلیے اپنے گھر والوں کو دیکھیت ایمن الیل رات کے ایک حصے میں ودا یلت فیک منکم اخذ اور پیچھے موڑ کر نہ دیکے تمنے سے کوئی بھی الا مراتک سوائے آپ کی بیوی کے, کے انه مصیبھا ما اصابہم بیشک ان کو پہنچ کر رہے گا جو اس قوم کو پہنچے گا ان موعدهم بالصبح بیشک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے حد الصبح بقریب کیا صبح نہیں ہے نزدیک حضرت زلیہ سلاۃ و سلام کو اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ بھائی یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں ہر تلیہ سلاد و سلام نے قوم کے نامناسب رویے کی وجہ سے جب اظہار غم کیا اور اظہار حضرت کیا فرشتوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں ہم وہ نہیں جو یہ ہی سمجھتے ہیں ہر علیہ سلاۃ وسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی ان کے تمام ترہمدردیاں عقیدتنوی اور ظاہر بھی قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے جس اللہ کے پکڑ کے مستحق وہ نافرمان قوم قرار پائی تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے علیہ السلام کے زوجہ کو بھی شامل کر دیا معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ کسی کے قرب کی وجہ سے نہیں جب تک اس کے اعمال درست نہ ہوں گے حردوۃ سلاۃ وسلام کی بیوی ہے اور ان کے شوہر حردوۃ علیہ السلام کے پیارے پیغمبر ہے لیکن اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ان کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائی بالکل اسی طرح جس طرح کے حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کا بیٹا کنان حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام کے تعلیمات کے مخالفت کی وجہ سے سمندری طوفانوں کی عزت میں آ کر کے غرق ہو گئے تھے فلما جا امرونہ پھر جب پہنچا ہمارا حکم جا اللہ علیحا صاف ہم نے کر رہا لی اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے وہ ہم ترنا ارے بھاجالت منصف جیل اور ہم نے برسا دی اس بستی کے اوپر پتھر کنگ کر کے جو کہتے تھے مسبق جو نشان کی ہوئے تھے رب کے پاس سے کہ بے کون سا پتھر کس نافرمان فرمان کو لگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے پہلے سے یہ پیش ہوتا تھا وما ہی من ببعید اور نہیں ہے یہ بستی ظالموں سے کوئی دور یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی یہ قریب ہے کیونکہ کہ آدھ اور سمود اور قوم وغیرہ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اور بے مکان کی بھی کیونکہ ان کی بستیاں مدینہ اور شام کے درمیان میں تھی اور گزرنے والے قافلے وہاں گنڈ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک کو طلبا فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو بستی ہے یہ مکہ والوں سے بہت پہلے کا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ ان کا, کا مشاہدہ وہاں سے گزرتے ہوئے کرتے رہتے ہیں کبھی انہوں نے غور کیا کہ یہاں کے خوشحال قوم کس وجہ سے تباہی اور بربادی کی شکار ہو گئے یقیناً اس میں بنیادی سبب وقت کے پیغمبر کے تعلیمات کے مخالفت تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ رحما نیم شعیب بخیر بارہ پارے سر کے یہ آٹھواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چوراسی سے لے کر آیت نمبر چھیانوے تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں حضرت شعیب علیہ سلاۃ وسلام کی قوم جو کہ اہل مدین ہے ان کا تذکرہ ہے مدین کے رہنے والے یہ لوگ تاجر لوگ تھے اور تجارت کی وجہ سے یہ لوگ مالی لحاظ سے بڑے مستحکم اور بڑے خوشحال تھے لیکن خوشحالی کے باوجود ان کے حرس اور لالچ اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور لین دین میں یہ لوگ ڈنڈیاں مار لیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت شیب علیہ صلاح والسلام کو محبوظ فرمایا اور یہ قصہ پہلے صبح آرام میں بھی ہو گزرا ہے کہ وقت کے پیغمبر حضرت شیب علیہ صلاح والسلام نے ان کو اس طرح کے نافرمانی کے ارتکاب سے منع کیا اور اس فرمانے کے کاموں کو برقرار رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انکٹ رہا لیکن وجہ اس کی کہ یہ پیغمبر کے تعلیمات پہ کام درتے غور و فکر کرتے انہوں نے الٹا پیغمبر کے مذاق اڑایا اور کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں تمہیں اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعب ہے وَإِلَىٰ مَدِيَنَ أَخَوَخُمْ شعبا اور بیجا ہم نے اہل مدین کے طرف ان کے قومی بئی حضرت شیب علیہ السلام کو حضرت شیب علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پر عمر ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہے آلہ حضرت شیب علیہ السلام کہنے لگے یا قوم عبداللہ اے میر قوم بندگی کرو اللہ کی مَا لَكُم مِّنْ عِلَٰهِ غَيْرُ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ولا کیا میزان اور نہ گٹھا کے دو لوگوں کو ناب اور تول کی چیزیں بے شک میں تمہیں اسود، اسود حال دیکھ رہا ہوں وہ اِن اخاف والم آزاب یوم محیط اور بشک میں ڈرتا ہوں تم پر ڈھیر لینے والے عذاب کے دن سے میرے پورا دے دیا کرو ناک اور توول کو بالکست انصاف سے ولا تب خس اشیا اور نہ گٹھا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولاسو فی الود مفتین اور مت مچاؤ زمین میں فساد یعنی نافرمانی کا ارتکاب کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے یہ تو گویا زمین میں فساد کرنے کے مترادف ہے فقہ کرام نے اس آیت سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے اس آیات کی سے کہ خس النا سے اشیا اہم اور نہ گٹا کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں تو فکہ کرام فرماتے ہیں کہ لین دین کے ان چیزوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ظاہری چیز ہو لین دین لین دین میں دی جانے والی لی جانی والی کہ اس میں کمی نہ کی جائے اور اس میں ڈھنڈی نہ, نہ ماری جائے بلکہ اس گٹا کر دینے کے ممانعت میں وقت بھی شامل ہے اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ مزدوری پر ڈین کے کر دیا ہے کہ بھائی مثلاً صبح آٹھ بجے سے لے کر کے دو بجے کا وقت ہے کہ اس دورانیے میں آپ کسی کمپنی کا یا کسی شخص کے ہاں کام کرو گے تو اس دورانیے میں یہ شخص صرف اس کمپنی یا اسی شخص کا وہ بتایا ہوا کام کرے گا اس لیے کہ اس شخص نے یا اس کمپنی نے اس شخص کا یہ وقت خرید لیا ہے اور اس کا وہ انہیں معاوضہ دے رہا ہے لہذا اس دورانی کے اندر یہ شخص اپنا کوئی ذاتی عمل نہیں کر سکے گا اور نہ یہ اس میں تصاہل برت سکتا ہے اگر تصاہل برتے گا سستی اور گاہلی کا مظاہرہ کرے گا یا بددیانتی کا ارتکاب کرے گا تو وہ بھی ولاد حسن اشیاء میں داخل ہے بقیب اللہ خیر لکم جو بچا رہے ہے اللہ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی لین دین کرتے ہوئے جو تمہیں نفع بچ جاتا ہے وہ تمہارے بہتر ہے ان گن تو اگر تم ایمان بارے انا علیکم حفیظ اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگاہ فالو قوم کے لوگ بولے اے شعیب افنا امرو کا ان نترو کا مایاب ابا کیا تیری نماز تج کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم چھوڑ دے وہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے باپ دادا او ان نفان تھے اموالین مانشا یہ, یہ کہ ہم چھوڑ دے اپنے مان میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو ہماری چاہت ہے ان نگر انتریم رشید بے تو تو بڑا ہی باوقار اور بڑا ہی نیک چل رہے ہیں یہ انہوں نے بطور استہزار بطور مذاق کے کہا جس طرح کے ہر زمانے کے نافرمان ایک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے حکم کا حوالہ دے کر کہ بھائی یہ تو بڑا نمازی بنتا کرتا جا رہا ہے یا یہ بڑا روزہ دار ہے یا یہ بڑا حاجی صاحب بنے میں ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا تذہی مطلوب ہوتی ہے تو یہ وہ سرانہ انداز ہے جو مختلف اوقات میں اللہ کے نیک بندوں کا وہ اڑاتے رہے ہیں علی نے اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر اور سے وافر ہے وما میں نہیں چاہتا ان اخالفکم یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں علامہ ان کاموں میں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں تو ان کاموں کے کرنے سے رکوں لیکن خود اس کے مخالفت کو حضرت شیب علیہ وسلام بھی بڑے کاروباری شخصیت تھے تو ہر شیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی اپنے کاروبار میں وہی طریقہ اپنایا ہوا ہوں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ان اریدوں میں نہیں چاہتا مگر لوگوں کا اصلاح کرتے رہنا مس بتاؤ جہاں تک مجھ سے ہو سکے وما توفیق اللہ بلّہ اور نہیں ہے میرے توفیق مگر اللہ کی مدد سے ادھے تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ اللہ ولہ غنیب اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے تمہیں آمادہ نہ کرے میرے مخالفت یہ قوم قوم کہ کہیں تمہیں پہنچ نہ جائے وہ جو کہ پہنچ چکا ہے قوم نوح کو او اوقوم یا قوم, حود کو, او قوم, قوم, یا قوم صالح کو کہ انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کے ساتھ زد کی حسد کیا اور پیغمبر کے اس مخالفت کے وجہ سے وہ اپنا اپنے اعمال بد کے انجامار ہو گئے قوم اور قومل تم سے کچھ دور نہیں ہے وسطرو رب سمت اور گناہ بخشاؤ اپنے رب سے اور پھر رجوع کرو اس کے طرف ان رب رحیم ودو بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان محبت کرنے والا ہے جو کہا انہوں نے یا شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں بہت ساری جو تو کہتا ہے و عیفا اور ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر ولولا رجم ناگا اور اگر نہ ہوتا بند یا نہ ہوتا تیرا قبیلہ تو ہم تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر لیتے نا بے عزیز اور تو نہیں ہے ہمارے گاؤں میں کوئی زیادہ عزت والا یعنی دھمکی دیب علیہ السلام نے الله کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہے تمہارے نظروں میں اللہ سے بہت منہ ہوں ورا اور تم نے کر دیا ہے اس اللہ کے حکموں کو اپنی پیٹ کی پیچھے ان ربا ملون محیط بے شک میرا رب جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس کے قابو میں ہے قومر قوم تم جو اپنے کاموں کو اپنے جگہ ان بے شک میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں سو فتح نمونہ میں معلوم ہو جائے گا من ہی عذاب ہی کی کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب امن ہوا کیا کون جھوٹا ورتقیبو اور بیکتے رہو ان کو مقیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تاک میں ہوں والا جا وا جا امرون اور جب پہنچا ہمارا حکم نت جینا تو ہم نے بچایا حضرت السلام کو یہ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ یہ ایمان والے تھے ان کے ساتھ رحمتہ اپنے حضر و کرم سے حضرت ثلامات اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زوردار زور دار آواز میں پھر صبح کو رہ گئے وہ اپنے گھروں میں عمدے پڑے ہوئے کہ الم یغنوی جسے گویا یہاں کوئی باسا ہی نہیں اللہ سنو بود مدی پٹکار ہے مدین والوں پر سمود جس طرح پٹکار ہوئی قوم سمود پر جیسے قوم سمود وقت کے پیغمبر کے تعلیمات کے مخالفت کی وجہ سے اپنے انجام بد سے اللہ کے رحمتوں سے دور ہو کر کے ہم کنار ہو گئے ایسے ہی حضرت شیب الصلاۃ السلام کے قوم بھی اپنے اعمال بد کے وجہ سے اپنے انجام سے ہمکنار ہوگی ان واقعات میں اور ان اشارات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ یقیناً جو قومیں اپنے طرف بیچے ہوئے وقت کے پیغمبر کے تعلیمات کی مخالفت کرتی ہے وہ چار و ناچار اپنے انجام بد سے باہر ہر ہمکنار ہو جاتی ہے اور ان کے قوموں کی مثال بھی بھی اللہ نے قرآن میں اسی لیے بیان فرمائی ہے بارہ پارے سرد کے یہ نومر کو ہے اور یہ رکو آیت نمبر چھیانوے سے لے کر آیت نمبر ایک سو دس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موسیق و سلام کی قوم اور جن قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبوف فرمایا تھا یعنی قوم فرعون اس کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعال ہے ولقد ارسلنا موسیٰ اور یقینا ہم بیٹ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنے طرح سے نشانیہ دے کر وصدفان مبین اور ایک واضح سمد دے کر اللہ فرعون فرعون کے طرف وملئی ہی اور اس کے سرداروں کے طرف فتبہو امر فرعون پھر وہ چلے فرعون کے حکم پر وما امر فرعون درشیب اور نہیں تھی بات فرعون کے کچھ کام کی یعنی فرعون کی جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے کے سارے قوم کے لیے بربادی کا ذریعہ بنی تھی, بننی تھی لیکن قوم اندھی ہو کر حضرت مسال صلاحت والسلام کے تعلیمات کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ فرعون کے باتوں میں آ گئی اور انہوں نے فرعون کے ہامے ہام لایا یقدم قوم یوم القیامہ وہ آگے ہوگا اپنے قوم کے قیامت کے دن فاور النار پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر وہ بحثر المورود اور وہ بہت برا گاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے وہ اتبے هذه ہی اور رہی اس جہان میں بھی ان کے اوپر لانا و یوم القیامہ کے قیامت کے دن بھی بحثر رحد المرفود بہت برا انعام ہے جو ان کو ملا کہنے یعنی فرعون کے ساتھ دینے کا جو انعام ان کو ملا اللہ فرماتا ہے وہ بہت برا ہے۔ زادک من انباء القران قصص عليك منها قائم وخصيب۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ کہ یہ جو کئی پیغمبروں کے تذکری گزشتہ کئی رکعات سے اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے بتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم آپ کو وہ خبریں بتا رہے ہیں ان بستیوں کا اور ان بستیوں کے رہنے والوں کا کہ ان میں سے کچھ بستیاں تو اجڑ چکی ہے کٹ چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور کچھ بستیاں بطور مثال اور نمونہ کے پھر بھی باقی ہے جنانچہ اللہ کا احساس ہے من یہ ہے حالات ان بستیوں کے نقص شخو ادے کا جو ہم سناتے ہیں آپ کو مین ہا قا امو ان میں سے کچھ اب تک قائم ہے اور کچھ کٹ چکے ہیں وما ظلم نہ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ودا ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے خود سے خود پہ ظلم کر دیا انہیں پہ عمبروں کے تعلیمات کا مخالفت کر کے تما اذنت انہم پس کام نہ سکے ان کے طرف سے ان کے وہ ٹھاکر یا ان کے وہ معبود یہ دھلون جن کو وہ پکارا کرتے تھے من دون اللہ, اللہ کے سوا شئ ان کسی بھی چیز میں لما جا ربک جب آ پہنچا ان پر تیرے رب کا حکم وما زادوہم غیر تدبیب اور نہیں بڑا ان کے حق میں ان پکارے جانے والوں نے سوائے ہلاکت کے وہ اخذ ربک اور ایسے ہی ہوتا ہے پکڑ تیرے رب کے ایسا اخذ خورا جب وہ پکڑتا ہے بستیم والوں کو وہی ذال متن جب کہ وہ بستیم والے ظالم کو ان اخذ علی من شدید اس کے پکڑ در ہے بڑی شدت والی ان نف ظالق دشک ان واقعات میں البتہ نشانی ہے لمن خوف کہ جس کو ڈر ہو آخرت کے آزاد سے زال مجموع الناس اور یہ وہ دن ہے جس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ زال کا یوم مشہور اور یہ وہ دن ہے جس میں سبوں کو پیش کیا جائے گا مانگر ہو معدود اور ہم اس کو موخر نہیں کر رہے مگر ایک وادی کے لیے جو مقرر ہے یومیہ تھی جس دن وہ آئے گا یعنی وہ وعدے کا مقررہ لا لکل منسلّہ الا ہی کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے حکم کے فمن ہم شقیوں سعید سو بعض ان انسانوں میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض میں بخت یعنی اپنے امان کے حوالے سے شکوفی نار صبح لوگ جو بدبخ قرار پائیں گے سو صبح آگ میں ہوں گے لہو فیحا ذیروں شہید اور ان کے لیے وہاں چیخنا ہوگا اور چلانا ہوگا خالدین فیح ہمیشہ رہیں گے اس میں ما جب تک قائم ہے زمین اور آسمان اللہ شاہ اور رب اس جو تیر و ربچہ ہے یعنی جن کے بارے میں تیرے رب نے چاہا کہ ان کو جہنم سے نکال دیں تو ان کو اللہ جہنم سے نکال دے گا ان اور بے شک رب کر گزرتا ہے جو وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ امن لذیذ اور وہ لوگ جو نگ قرار دیے جائیں گے صبح جنت, جنت میں خوردین مادہ مت وات اور اب جب تک رہیں آسمان اور زمین اللہ ماشا اور اب مگر وہ چوچا ہے جنتیوں کے بارے میں رب کے چاہت یہی ہوگی کہ ان تخلود صدا تخلو یو اب ادا اے جنتوں اب تم صدا جنت میں رہو کبھی تمہیں یہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا نکالا نہیں کیا جائے گا ان غیر مجزوز یہ اللہ کے بخش ہے بے انتہا اس آیت میں جو یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں رہیں گے جب تک قائم ہے آسمان اور زمین تو کیا جب آسمان اور زمین کا ختم ہو جائیں گے تو کیا جہنمی جہنم سے باہر آ جائیں گے مبصرین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد دمام ہے اس سے امراض بہت لمبا عرصہ ہے اس لیے کہ انسانی زندگی کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی زندگی یہ بہت لمبی ہے اس لیے یہ بطور تنصیل کے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے میری مایابد الحا بس آپ شک میں نہ ہو جائیے ان کے بارے کی جن کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ مایاب نہ مایابد آبا یہ کچھ نہیں پوچھتے مگر اسی طرح کہ جس طرح پوجا کیا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد میں قبل و پہلے سے وہ ان لموف ہوں غیر منخوش اور ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے یعنی جس طرح سے انہوں نے امال کیے انہی اعمال کا ان کا پورا پورا حساب اور کتاب دینا ہوگا اور ان اعمال کا ان کو پورا پورا جزا ملے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ بار میں سورہ سرد کے یہ دسواں اور آخری حقوق ہے جو کہ آیت نمبر ایک سو سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر ایک سو تک کے آیتوں مشتمل ہے اس رکو میں حضرت مصالح صلاحت وسلام کی قوم بنی اسرائیل کے آپس کے اختلافات کا تذکرہ ہے جس سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ کسی مسلمان بھی خدانہ خواستہ آپس میں اللہ کے تعلیمات کے بارے ایسے اختلافات کے شکار نہ ہو جائیں جس طرح کہ بنی اسرائیل اللہ کے حکموں کے ملنے کے بعد اللہ کے حکموں کے بارے آپس میں اختلافات کرنے لگے اور پھر ان, ان اختلافات میں اتنے عدم آگے بڑھے کہ ایک دوسروں کی تقسیم کرنے لگے ایک دوسروں کے تبدیل کرنے لگے تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقت کتابہ اور یقینا ہم نے دی تھی حرکت مسالیہ السلام کو کتاب فخی اس میں پھوٹ پڑ گئی اور اگر نہ ہوتی بات سبق پہلے سے میں رب, رب کی طرف سے لقوبیہ بے نم الہ فیصلہ ہو جاتا ان میں وہ لفی شک منہ اور بے شک وہ شبے میں ہیں اس کے طرف سے مرید ایسا شبہ جو ان کو مطمئن نہیں ہونے دے رہا وہ ان <لَيُوَفِيَنَّهُم> لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گا ان کو رب کا تیر رب آ ان کے امال کا بدلہ انہو بما مولون خبیر بے شک وہ اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس سے وہ باخبر ہے آپ سیدھا رہیے کما عمرتا جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی میں اللہ کے حکموں پر امن تابہ ماں کا اور جس نے بھی تیرے ساتھ رجوع کی وہ لاطت اور حد سے نہ بڑھو ہن نہ ہو بیمار نہ بصیر بے شک اللہ جو خوش تم عمل کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے بلا ترکن اور مجھ کو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے کو اور کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی تمہارا کوئی مدد نہیں کیا جائے گا یعنی کفار کے طرف جکھاؤ نہ بلکہ اللہ کے حکموں پر ثابت قدمی کے ساتھ سیدھے رہو اور اسی پہ آگے چلتے رہو وہ افلا اور نماز قائم کرو ترفین اور کچھ حصوں میں رات کے انسنات البتہ انسان کی نیکیاں دور کرتی ہے برائیوں کو ذکر اور نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وصبر کیجیے محسن تب بے شک اللہ ضیا نہیں کرتا ثواب نیکی کے کام کرنے والوں کا فلاب من من نہ ہوئی ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے لوگ لوگوں کو زمین کے اندر فساد کرنے سے اللہ خلیل سوائے ان طور تعداد کے لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی وطبع وطبع اور تیروی کے ان لوگوں نے جو ظالم تھے ما ان باتوں کی اتری پھوپھی ہے جن میں وہ عیش کر رہے تھے وہ کان و مجرمین اور تیبو مجرم وہ کان رب و نہیں ہے تیرا رب یہ کل یہ کہ وہ ہلاک کرے بستی والوں کو بے ظلم زبردستی وہ آ لہا جبکہ جب وہاں کے لوگ نیکوکار ہو یعنی یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے نیک ہونے کے باوجود خلا کر دے ولا شاہ اور ابوال اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی راستے پہ کر لیتا پلا مختلف اور یہ مختلف اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں آپس میں اختلاف کرتے ہوئے اللہ من اور ابو سوائے ان کہ جن پر تیرے رب نے رحم کیا ولی کا اور اسی واسطے اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ اللہ نے ان کو عقل دیا ہے سمجھ دیا ہے ان کے ہدایت کے لیے پیغمبر بیجا ہے احکامات نازل فرمائے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے باتیں ان کے ثوابین پہ چھوڑ دی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں و تمت گلی اور تیرے رب کے بات پوری ہو چکی کہ جنت ون سے اجمائن کہ البتہ میں ضرور بردوں دوں گا دوزہ کو جنوں اور آدمیوں سے سبوں کو ہٹک کر کے بک اللہ اور سب چیز بیان کرتی ہے ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے مانو سب عادت وہ کی جس سے ہم تیرے دل کو مضبوط رکھیں الحق اور ان واقعات میں ان قصوں میں اس صورت میں آپ کے پاس حقائق آ چکے ہیں اور نصیحت وزر اور خیفہ نصیحت تمام ایمان والوں کے لیے بح اللہ اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے لا جو ایمان نہیں لاتی کہ کم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ ان ناملون بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یعنی تم اگر ہمارے کہنے کے مطابق اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی اختیار نہیں کرتے ہو تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ منتظر اور انتظار کرو ان نامنتظ بے شک ہم بھی تمہاری طرح منتظر ہے یعنی انجام کا اب انتظار کرو بلّہ غیب السلام اور اللہ کے پاس ہے غائب کی خبریں آسمانوں کے اور زمین کے وہ ہوں اور اسی کے طرف رجوع ہے سب کام کا فاگود ہو بس اسی کی بندگی کر وہ توقع لا لیں اور اسی پہ بر بسر کیے ماربو کب اما تاملوم اور تیرا رب نہیں ہے بے خبر اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس لیے نیک اعمال کرتے ہوئے جو تم مشقت اٹھاتے ہو کبھی یہ سوچ تمہیں لہر نہ ہو جائے کہ ہم تکلیف تو اٹھا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کو ہمارے ان نیٹوں کا پتہ ہوگا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پتہ نہیں اجر دے گا کہ نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سر کو اللہ تمہارے اعمال سے خبر نہیں ہے وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ سرہود اپنے اختتام کو پہنچا